الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغل الرساله وادلى امانه ونصح الامه وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهدي واستنبه سنته الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعه ومنشق القمر وقال رسول الله صلى الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم معزز ومحترم ديني بھائیو بزرگوں اور دوستو یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہر منگل آپ کے سامنے اسی چینل سے قیامت کی نشانیاں اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ لگاتار ہمارا درس ہوگا ہر اتوار مغرب کی نماز کے بعد سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق سوا سات بجے یا اس کے آس پاس انشاءاللہ اللہ قیامت کی نشانیوں پر ہمارا لگاتار درس ہوگا قیامت کی نشانیاں ہم نے اس لیے منتخب کی ہیں کیونکہ ابھی جو دور ہے بڑا ہی پرفتن اور پر دور ہے حق اور باطل اس طریقے سے گڑمڑ ہو گیا ہے کہ حق کی شناخت مشکل ہو گئی ہے لوگ دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں دنیا دار ہو رہے ہیں اور دین سے بہت کم لگاؤ لوگوں کا رہ گیا ہے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کی بے جا اور غلط تعویلیں بھی کی جا رہی ہیں اور کچھ تو انکار بھی کیا جاتا ہے اور کچھ جو نشانیاں ہیں ان کی کتاب و سنت سے صلب صالحین کے منحج اور ان کی فہم سے ہٹ کر کے اس کی غلط تعویل کی جا رہی ہے اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ سب کتاب و سنت کے نام پر اور اس دعوے کے ساتھ کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ کتاب و سنت کے عین موافق ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مسیح میں عیسیٰ السلام کا نزول ہو چکا ہے اور اس طریقے سے لوگ اندازے سے بتا رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اور من اور عجیب و غریب روایتیں پیش کرتے ہیں اور اس طریقے سے اور بھی نہ جانے کیا, کیا کیا لوگوں کا دعویٰ ہے کچھ تو مہدی کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ مہدی ہم ہیں اور یہ پیشگوئی ثابت ہو گئی ہے اور میں مہدی ہوں میرے اوپر آ کر کے بیعت کیجئے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ ظاہر بات ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور صلب صالح کے فہم کے خلاف ہے اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے اور اس کے بارے میں صحیح باتیں کیا ہیں کتاب و سنت اور صلب صالحین کے فہم کے مطابق ان شاء اللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے مقصد ہمارا دو ہے پہلا مقصد یہ ہے دو بنیادی مقصد کہ ہمیں قیامت کے تعلق سے مکمل علم ہو جائے صحیح علم ہمارے پاس ہو کہ کی نشانیاں کیا ہیں نشانیوں کا مفہوم کیا ہے چھوٹی نشانیاں کیا ہیں بڑی نشانیاں کیا ہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئیں گی تو ہمارے علم میں ایک اضافہ ہوگا دین کی بات ہمیں معلوم ہوگی کیونکہ قیامت کی نشانی قیامت یہ دین اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قیامت پر ایمان نہ ہو لہذا جب قیامت پر ایمان ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے معرفت ہونی چاہیے ہمارے پاس ایک تو بنیادی بات یہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ دورے کا یا اس درس کا آغاز کیا ہے اور دوسرا جو اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں ہمارا علم صرف نظریات کی حد تک نہ رہ جائے بلکہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آخرت کو سواریں قیامت کو صحیح کریں یعنی قیامت کے بعد کے جو آنے والے مراحل ہیں ان مراحل کی تیاری ہم کریں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اعقاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں یہ اصل مقصد ہے ورنہ قیامت تو آئے گی چاہے کسی کا ایمان ہو نہ ایمان ہو کفار کا ایمان نہیں ہے قیامت قائم ہونے پر تو کیا قیامت نہیں قائم ہوگی بلا صبح قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے نبی کی حدیث ہیں اس پر اجماع ہے اور ایمان کے اور دین سلام کے اہم ارکان میں سے ہے یہ کسی کا ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آخ قیامت کی نشانیوں پر یا قیامت پر اس کا ایمان نہ ہو تو اگر کوئی انکار کر بیٹھے قیامت کا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یا دوبارہ زندہ ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا تو کیا اس کے انکار کر دینے سے قیامت نہیں آئے گی یقیناً بلا شبہ قیامت آئے گی مکہ کے مشرقین کا انکار تھا وہ باس بادل موت کے منکر تھے اللہ پر تھا ان کا ایمان اللہ کو مانتے تھے اللہ پر ان کا ایمان تھا اللہ کو رازق اور اے اے دینے والا اور سننے والا اولاد دینے والا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن وہ میں آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا باس بادل موت کیوں منکر تھے نہیں مانتے تھے کہ دوبارہ زندہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوسیدہ ہڈیاں لے کر کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اس کے اندر دوبارہ روح ہو کی جائے گی اللہ رب العالمین نے پرانے کریم کے اندر کتنی آئے اس کے تعلق سے اتاری ہیں بلکہ کوئی صورت ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر قیامت کا ذکر نہ ہو جنت کا ذکر نہ ہو جہنم کا ذکر نہ ہو اور اس طریقے سے نیک بدلے کا ذکر نہ ہو سزا اور جزا کا ذکر نہ ہو کوئی ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی قرآن مقدس کے اندر عام طور پر جس میں قیامت کی طرف یا جنت اور جہنم کی طرف یا سزا اور جزا کی طرف اور حساب کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو یا سراحت کے ساتھ نہ بیان کیا گیا قرآن کریم اللہ رب الامی نے کتنی باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ عرب نے کس طریقے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا جب پہلی بار زندہ کرنا پہلی بار پیدا کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا اس طریقے سے انسانوں سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا پہاڑوں کو پیدا کیا سمندروں کو پیدا کیا اور سب سے بڑی مخلوق اللہ ابامین کی عرش ہے اللہ نے اسے پیدا کیا تو یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات ہیں جب اللہ ان کو پیدا کیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا پہلی بار کوئی چیز بنانا مشکل لیکن دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے انسان کے لیے لیکن اللہ رب العالمین نے پہلی بار بھی بغیر کسی مثال کے انسانوں کو پیدا کیا اصوان و زمینوں کو پیدا کیا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور بھی باتیں بیان کی قرآن مقدس کے اندر عزیر علیہ السلام کے بارے میں عظیہ علیہ السلام عام طور سے علماء ہی بیان کیا ہے کہ سور بقرہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین بیان فرمائے کہ ایک آدمی کا گزر ہوا ہے ایک ایسی بستی سے جو بستی ویران پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالی اس کو دوبارہ پھر قائم کرے گا تو اللہ اربرام کو سو سال کے لیے موت دے دی پھر دوبارہ اللہ ان کو زندہ کیا یہ اللہ نے بیان کیا اکثر مفصری نے بیان کیا کہ وہ عزیر کے بارے میں ہے اور یہ عزیر بن کے نیک لوگوں میں سے تھے البتہ نبی نہیں تھے جیسا کہ ابو داوت کی صحیح روایت ہے لیکن وہ بن و کے اچھے اور نیک لوگوں میں سے تھے اگرچہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ وہ نبی تھے لیکن ابو داود کی جو روایت ہے جو صحیح روایت ہے اس کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک لوگوں میں سے ایک نیک انسان تھے برو اسراہل میں سے بہران تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا اساب کہب کو اللہ ابرامن نے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللّہ ابراہین ان کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا اور وہ نیت کی آغوش میں رہے اور اس کی کئی سال صدیوں تک اور اس کے بعد اللہ ابراہین کو دوبارہ زندہ کیا اور اس طریقے سے وہ جسے قتل کر دیا گیا تھا اور اللہ ابراہین اس کو دوبارہ زندہ کیا گائے کو اللہ ابراہن ضبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا حصہ جا کر ایک اس آدمی سے لگا دو اور اس طریقے سے کیا گیا اور وہ آدمی بول پڑا وہ آدمی زندہ ہو گیا ایسے اللہ البراہم بن اسرائیل پر سائقہ بھیجا بجلی کا عذاب بھیجا اور پھر دوبارہ اللہ البراہین کو موت کے بعد ان کو زندہ کیا تو قرآن قریب میں اس طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ رب بیان کی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا زمینوں کو اللہ البراہین نے مثال کے طور پر پیش کیا زمین مردہ رہتی ہے بارش ہوتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس میں پودے اگنے لگتے ہیں اگنے لگتے ہیں تو اسی طریقے سے انسان کو دوبارہ اللہ اربامن زندہ کرے گا تو یہ اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تو آئے گی چاہے کسی کا اس پر ایمان ہو ایمان نہ ہو لیکن مومن ہونے کے لیے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اگر قیامت پر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے یہ بنیادی چیزوں میں سے ایمان کے چیرکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے تو اصل جو ہمارا مقصد ہے یا دو بڑا مقصد ان میں سے ایک مقصد بڑا یہ ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں ہستانہ سجی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے ایک صحابی تشریف لائے اور ہمارے نبی نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی تمہارے نبی نے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ روزہ نماز صدقہ تو نہیں ہے ہاں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ جسے تمہاری محبت ہوگی تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا حسط انصی اللہ علیہ اللہ کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کیونکہ ہمیں بھی اللہ اس کے رسول سے محبت ہے ایسا ان رسم نے فرمایا کہ ہمیں ابو بکر سے محبت ہے عمر سے محبت ہے اگرچہ میرے پاس ان کے جیسے امال نہیں ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے اعزاز سے امید ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں ان کے ساتھ قیامت دن اٹھائے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں مختلف الفاظ حدیثوں کے اندر آئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ قیامت تو قائم ہوگی ہی لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہم تیاری کریں اسی لیے ہمارے امی نے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو لیکن تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے اس کے لیے تو انہوں نے بیان کیا تو اس طریقے سے قیامت کی تیاری یہ اصل چیز ہے موت کے اندر عبرت ہے مرنا سب کو ہے لیکن اصل یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں ان کے لیے انسان کا تیاری کرنا ورنہ موت کا کوئی منکر بھی ہو نہ مانے اسے بھی موت آئے گی. قیامت کوئی مانے نہ مانے قیامت تو قائم ہوگی ہی سادی کے مزدوق نے فرمایا دنیا کے خالق اللہ رب الامی نے فرمایا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا اور پھر ایک دوسری دنیا جو لازوال اور ہمیشگی والی زندگی ہے دنیا ہے اس کی وہ زندگی شروع ہوگی اسی کو قیامت کہا جاتا ہے ایک بار حستے اشراف علیہ السلام سور پھوکیں گے دنیا ختم ہو جائے گی دوبارہ سور پھونکیں گے اور دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حاضر ہو جائیں گے حساب و کتاب ہوگا جزا اور سزا ہوگی جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے اور اللہ اربامن سب کا حساب و کتاب لے گا تو اس لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے تو قیامت کی تیاری کرنا یہ اصل مقصد ہے کہ انسان اپنے اعمال کو صحیح کرے اور اپنی آخرت کو سوارے اور قیامت کی ہولناکیوں کو اپنے سامنے رکھے کہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا کس قدر خطرناک منظر ہوگا اور وہاں وہی شخص بچ پائے گا جس کے پاس عمل ہوگا جس کے پاس عقیدہ ہوگا توحید ہوگی اس نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہوگا اور کتاب و سنت کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی ایسا آدمی قیامت کے دن بچے گا محفوظ رہے گا اسی لیے یہ ضروری ہمارے لیے کہ ہم قیامت کے نشانیوں کو بھی جانیں ساتھ ہی ساتھ اس کی ہم تیاری کریں قیامت کے لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور رقاب سے بچ سکیں یہ اصل ہمارا مقصد ہونا چاہیے کیونکہ علم اگر برائے علم رہے اس پر عمل نہ ہو تو علم انسان کے لیے ابال جان ہے اور جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو انسان کے پاس عمل بھی آنا چاہیے ورنہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کی پناہ مانگتے تھے ایسے علم سے جو غیر نفع بخش ہو جو مفید نہ ہو اور غیر نفع بخش مطلب یہ ہے کہ انسان جس پر عمل نہ کرے جس کے اندر عمل نہ پیدا ہو اس علم, علم غیر نافع ہے اسی علم کا فائدہ انسان کو مننے کے بعد ہوتا ہے جو نفع بخش علم ہوتا ہے علم نافعن عم اور علم انتفع ہی ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے تو نفع بخش علم ہونا چاہیے اور نفع بخش علم یہ ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے اور دوسروں کو اصلاح کرے دوسروں کو انسان سمجھائے اور دوسروں کو بتائے یہ نفع بخش علم ہے اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں درخت جب اس پر پھل لگتے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں ایسے انسان کے پاس جب علم آئے تو اس کے اندر خشیت پیدا ہونی چاہیے توازو ہونا چاہیے خاکساری پیدا ہونی چاہیے عمل پیدا ہونا چاہیے اور علم خشیت کا دوسرا نام ہے یہ خشیت علم کا تقاضا اور اس کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر خشیت پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا ڈیرخوف پیدا ہو انسان کے اندر تقوا پیدا ہو تو جو علم انسان کو دین سے دور کر دے وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا جو علم انسان کے اندر عمل نہ پیدا کرے تو اس علم سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا وہ علم جس سے انسان جس پر عمل کرے خود فائدہ اٹھائے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے یہ نفع بخش علم ہوتا ہے تو اسی لیے قیامت کی نشانیاں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلی تمہید ہماری ہوگی قیامت کے تعلق سے کچھ موضوعات جڑے ہوئے ہیں جسے قیامت کا مطلب کیا ہے یا یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت کیا ہے یا چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیوں کی جو تقسیم کی گئی ہے کیا اس کا مقصد ہے یا اس طریقے سے اور دیگر مفاہیم اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ تمہید کے اندر ہمارے پاس آئیں گی اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہم بیان کریں گے پھر قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں جو دس ہیں انشاءاللہ ہم اسے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور یہ سلسلہ وار درس ان ہمارا ہر اتوار کو ان شاء چلتا رہے گا اور عشا مغرب کی نماز کے بعد سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ہمارے درس ہوگا اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس درس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ایک انشاءاللہ اللہ علمی درس ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ ہر ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہماری آخرت کو سوارے اللہ تعالی ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں قیامت کی دن انبیاء کے ساتھ سودا کے ساتھ صالحین کے ساتھ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ اربرامین ہمیں اٹھائے اللہ تعالی ہمیں ان کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دے ہمارے دلوں کے اندر جو صحابہ ہیں تابعین ہیں اچھے اور نیک لوگ ہیں ان سب کی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے امبیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو اللہ کے دین سے محبت ہو اللہ تعالی سے محبت ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دلوں کے اندر دل پیدا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کے درس کا ہم اختتام کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تفصیل سے آپ کے سامنے ان موضوعات کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اللہ رب ابرامین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور سلب صن کے عقید منہج پر اللہ ہر ہم سب کو قائم رکھے امین اللہ علب محمد وصاب وزاک اللہ وسلام علیکرحمۃ اللہ وبرکاتہ